السلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد حضرت مجدد الفسانی کانفرنس سے نور ٹی وی کی لائیو خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وقفے سے پہلے دنیا اسلام کے ممتاز سکالر علامہ شاہد رضا نعیمی دامت براکاتم العالیہ نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بڑی محبت سے انگریزی اور اردو زبان میں خراج عقیدت پیش کر کے یہ ثابت کیا دنیا اسلام کے سامنے کہ اکابرین اہل سنت کا دین اسلام کی ترویج اور دین اسلام کی اشاعت اور دین اسلام کی آبیاری کے لیے کس قدر اور کس انداز سے اپنی خدمات اور قربانیوں کو پیش کیا الحمدللہ اس کا فیضان آج تک جاری و ساری ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا ہماری اس کانفرنس کے اگلے مقرر ہیں ممتاز عالم دین نوجوان مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ غلام جیلانی نقش بندی الحمد سلسلہ نقش مجددیہ میں خصوصی طور پر حضور شیخ العالم علامہ الحاج پیر علاء الدین صدیقی چیئرمین نور ٹی وی اور سجادہ نشین دربار عالیہ نیریاں شریف کے خصوصی تربیت یافتہ نوجوان اسکالر ہیں الحمدللہ آپ کا موضوع ہے علامہ غلام جیلانی صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بلا شبہ حضرت سلسلہ مجددیہ نقش کی برے صغیر میں بنیاد رکھی اور آپ کی آفاقی تبلیغ اور تعلیم سے برے صغیر پاک و ہند کے کونے کونے کو آپ نے منور کیا میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں اہل یورپ کے لیے بھی کوئی پیغام ہے یا کہ نہیں شکریہ الحمد للہ الحمد للہ جلالم سلطان وسلات و سلام والا اشرف الخلق سید امبیا اب المرسلین الطاہرین و اسحاب المعزمین اما بعد ام بالله من بلاہ منشترجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہند میں سرمایہ ملت کا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار سیدی و مرشدی ملجا معمن نقیب عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سجادہ نشین آستانہ عالیہ مجددیہ نیریا شریف پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید کبیر علی شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ شریف معزز ممتاز قابل قدر علماء کرام اور نور ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں اپنی چند گزارشات سے پہلے یہ بلا تکلف اور بلا تسن یہ عرض کر دوں کہ اپنے مربی اپنے محسن اور اپنے شیخ کریم کی موجودگی میں لب کشائی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن آج کے اس موضوع کے پر اپنے شیخ کریم کے ارشاد کے مطابق جو وقت مجھے عطا فرمایا گیا ہے اس میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں معزز ناظرین السامعین آج کی ہماری ممدوح شخصیت حضرت مجدد الفثانی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کی مجددانہ اور تجدید کی ان مسائل جمیلہ کا یورپ کے مسلمانوں کے لیے اور مغرب میں مغرب میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے میں چند گزارشات اس حوالے سے آپ کی خدمت میں آج کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے لیے ہمیں ان احوال سے ان حالات سے اور اس دور کی ان چند چیزوں سے آگاہی لازمی ہوگی جس دور میں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ان تجدیدی کارناموں سے امت کو فیضیاب فرمایا حضرات محترم حضرت مجد الفسانی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ان کارناموں کے حوالے سے اور اس دور کے معرقین نے جو تاریخی نکات اور احوال بیان کیے ہیں ان کو دیکھا جائے تو برے سغیر میں بالخصوص ہند کے اندر جو مسلمانوں کی اس وقت اس وقت کیفیت تھی آپ مجھ سے قبل دو انتہائی خوبصورت خطابات سماعت فرما چکے ہیں میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا تاکہ ہم وقت کو بچا سکیں لیکن میں چند گزارشات اس حوالے سے عرض کروں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت ہندوستان میں جس وقت جناب مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جرت مندانہ قدم اٹھایا تو اس وقت دراصل احوال حالات کیسے تھے میں نے جن چیزوں کو آپ کے مطالعہ کے مجدد الفسانی سرہندی رحمتہ اللہ تعالی خدمات کے حوالے سے دیکھا ہے ان میں جو مین بڑے بڑے فیکٹرز ہیں جنہوں نے امت کے اس وقت کے مزاج کو اور بادشاہوں کو گمراہ کرنے میں مرکزی رول اور کردار ادا کیا ان میں آپ ان کو ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گن سکتے ہیں اور ان میں سے چند کو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہی اکبر جو اپنے ابتدائی دنوں میں ہر جمعرات کو مجلس سجا کے علماء سے علمی مکالمے اور گفتگو سنتا ہے وہی اکبر جو اس وقت کے صدر صدور اور شیوخ اور علماء کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے کیا وجہ ہے کہ وہی اکبر کچھ دیر وقت گزرنے کے بعد ان علماء کو جو کل جن کی وہ خود جوتیاں سیدھی کرتا تھا ان میں سے بعض کو اس نے مجبور کیا کہ وہ لوگوں کی جوتیوں میں آ کے بیٹھے یہ صورت حال یہ تبدیلیاں اس میں حضرات اگر آپ تعلیمات مجدد کا مطالعہ کریں تو اس میں ایک مرکزی کلزال ان اہل علم کا ہے جن کو علماء سو کہا جاتا ہے اور اس میں یورپ میں ہم بسنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم نے ان علماء کے احوال کی آشنائی رکھنی ہے تاکہ ہم اس ملک میں امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے کون سا کردار ادا کرتے ہیں بالخصوص وہ لوگ جن کے ذمہیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذمہ داری ہے وہ ملت اسلامیہ کی رہنمائی کریں اس کشتی کو ساحل مراد سے آچنا کریں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل قل نہ سمجھیں وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھیں ہر وقت اپنے آپ کو بھی احتساب کے ترازو میں تول کے مجدد الفسانی سرحندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنا فریضہ ادا کر رہے میں نے <تصفح> جو مرکزی طور پر سب سے پہلی چیز اپنے سامنے دیکھی ہے وہ رول ان کرداروں کا ہے کہ جنہوں نے اس اکبر کو جو ان پڑھا انسان تھا جس کو اپنے ہماری جو تھے انہوں نے اس کو اس منصب پر پہنچایا ان کو پہنچانے والا امام معصوم کہلانے والا اور اس کی اتباع کو واجب قرار دینے والے یہ کون تھے ملا مبارک کون تھے فیضی کون ہے اب الفضل کون ہے اگر آپ اس کا اندازہ فرمائیں تو اب الفضل جو ان کو ٹائٹل دے رہا ہے اکبر کو وہ امام معصوم کہہ رہا ہے خلیفت اللہ فلارد کا کہہ رہا ہے واقف اسرار خفی و جلی کہہ رہا ہے کاسم ارزا کے بندگان اللہی کہہ رہا ہے اور بیہائنڈ دا سین پرپز کیا ہے مقصود کیا ہے مقصود یہی ہے کہ ہم اس عزت عزت جاہ اور منصب کو جو ہمارے ہاتھوں میں بادشاہ کے قرب کی وجہ سے نصیب ہے جی چھٹ نہ جائے اور یہ لوگ کو معمولی نہیں تھے یہ فیضی اور ابو الفضل یہ انٹیلیجنٹ لوگ تھے اپنے زمانے کے انتہائی زکی اور ذہین لوگ تھے یہ بڑے فطانت والے لوگ تھے اور بڑی صلاحیتوں والے لوگ تھے لیکن, لیکن ہمارے لیے اس میں یہ سبق بالخصوص میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ علماء کے علماء کے لیے سبق یہ ہے کہ اصل میں علم جو ہے, ہے یہی کامیابی, جو جو ہے کامیابی اور نجات اور بخشس کی ضمانت نہیں ہے جب تک اللہ کریم کا فضل شامل حال نہ ہو امام امام ربانی کے قول کے مطابق اور کے مطابق یہ بجائے خود علم ہی حجاب اکبر بن جاتا ہے اس لیے پوری دنیا میں لموم اور ہم جو بالخصوص بر... یورپ اور برطانیہ میں رہ رہے ہیں ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اس اعتبار سے ہم پر دوسروں سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آج ہم یورپ میں رہ کر اسٹل آدوں کے ہمارے حالات مشکلات ہیں آج سے دس سال پہلے جتنی ہمیں فریڈم تھی آج وہ ہم سے آزادی چھینی جا چکی ہے آج ہم ہمارے خطب کو مانیٹر کیا جاتا ہے ہماری گفتگو کو ٹک کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود آج بھی یورپ میں اور مغرب میں اتنی آزادی ہمیں ہے کہ دنیا میں بیشتر کہوں اگر میں سب نہ کہوں تو اب بیشتر ممالک ایسے ہیں جہاں اتنی آزادی سے آپ حق کے کلمے کو بلند نہیں کر سکتے جتنی آزادی ہم کو یہاں حاصل ہے اس لیے ہم پر یہ فرض بنتا ہے جو کلمہ حق ہے اس کو کہنے میں ہم کوئی کسی قسم کی مداحنت سے کام نہیں لیں الحمدللہ میں ان علماء کے جلوں میں آج بیٹھا ہوں ان مشایخ کے نورانی کرنوں کے جلو میں بیٹھا ہوں جنہوں نے ہمیشہ آوائی حق کو بلند کیا ہے لیکن ہمیں بہار آن اس خطرے کی گھنٹی سے ہوشیار رہنا چاہیے اور ہمیں میں ارض کر دوں کہ اگر آپ صرف ان کی سمری آپ کی خدمت پیش کر دوں یہ کون تھا اکبر یہ اس کا مہدر نامہ تیار کرنے والا ابو الفضل کون تھا کہ جس نے وہ مسودہ تیار کیا وہ ان کے لیے آرڈیننس تیار کیا جس آرڈیننس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اور اکبر جو ہے وہ دین ال کا ایک نیا چرچا کھڑا کر کے اگرچہ ہمیشہ باطل اٹھے گا جتنے زور سے اٹھے گا وہ بج جائے گا اور ختم ہو جائے گا لیکن آخر ہمیں ان فتنوں سے سبق تو لینا ہے اگر آپ اس مہدر نامے کو پڑھیں اس دستور کو پڑھیں جو ابو الفضل نے اکبر کے لیے تیار کیا تھا اور ہمارے ساتھ ہمیں تو اتنا اتنی کم از کم سوچ ہونی چاہیے کہ وہی کہ جس نے اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی وہ شخص کے جس نے اسلام کی عظمتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک ہزار سال کے بعد الف ثانی سے اپنے سن کا اجرا کیا ہمیں دنیا کو یہ تو خبر ہونی چاہیے کہ جو اسلام کے ان قوانین کا مجرم ہے اس کو مغل اعظم کر کے پیش کیا جاتا ہے اور ہمیں اس سے تو باخبر ہونا چاہیے اگر آپ ان کا اکبری کو دیکھیں گے تو اس میں کیا ہے کہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا لیکن آت پرستی ہے اس کے بعد سورج کی پوجا کی جاتی ہے گنگا کے پانی کا احترام کیا جاتا ہے ایون جب لاہور آمد ہوئی اس کی اکبر کی تو اس نے جمنا اور چناب کے پانی میں گنگا کے پانی کو مکس کر کے ملا کے پیا تاکہ یہ تبرک اور برکت گنگا کی اس میں باقی رہے تصویر کشی کو اس نے اور بت بت بنانا جو ہے اس کو جائز قرار دے دیا عبادت کے اوقات کا تعین کرتے ہوئے آپ حیران ہوں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو غفلت کی سزا دینا چاہتا ہے وہ کس طریقے سے بھٹکتا ہے کہ وہی اوقات کے جو شریعت محمدیہ میں مکرو اوقات ہیں جن میں آپ نماز نہیں ادا کر سکتے انہی اوقات کو عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا سن رائز کو مڈے کو طلوع آفتاب کو درمیان زوال کے وقت کو اور غروب کے وقت کو عبادت کا تعین کیا گیا اس کے علاوہ سجدہ تعظیمی جو کہ امت محمدیہ میں حرام ہے اس کا جواز کرا دیا گیا بادشاہ کی بیعت اب اللہ اور طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ اس بیعت کا بھی اگر آپ متن پڑھیں جو مجد الفسانی سرہندی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے جس پر اوبجیکٹ کیا اور ابو الفضل اور فیضی نے جو اپنے اس انٹیلیجنٹ اور ذہین دماغوں سے اپنے اکلام کے ذریعے اس پر ثبت فرمایا اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس میں اس بادشاہ کے آداب کا طریقہ کار کیا لکھا گیا کہ جب کوئی آتا بیت کرتا تو بیت اس کی متلقن اطلاق پر بیت ہوتی کہ ہم اس کو غیر مشروط طور پر متا مانتے ہیں مطلق اس کی اتباع کریں گے یہاں تک کہ اگر کہیں عائم متحدین کا اختلاف ہے تو حرف آخر اکبر کی رائے ہوگی یہ وہ طریقہ کار تھا یہ وہ سوچ تھی کہ جس پر مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ نے آواز اٹھائی اس کے علاوہ سن ہجری کی تبدیلی کی کہ اب ایک ہزار سال ہو گیا اس کے بعد اب سال جو اس کے تخت پر بیٹھنے کا دن تھا اس سے نئے سال کا آغاز ہوا غیر اسلامی تہوار اور عیدین جتنی تھیں مسلمانوں اور جو غیر اسلامی جو غیر مسلموں کے تہوار تھے ان کی تعظیم شروع ہو گئی ہندوؤں کے تہوار کی تعظیم شروع ہو گئی زکات کا نظام برباد کر دیا گیا اور مذاق بنایا اور ایسے ایسے الفاظ صحابہ کرام کے بارے میں استعمال فرمائے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا گوشت اور ذبیحہ کرنے والوں قصابوں کے لیے علیحدہ بستیاں بنائی گئیں اور اس کے بس مندر میں بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اور حتیٰ کہ وہ اپنی جو قصاب تھے اور یعنی ان کی بستیاں الگ اور ان کے ذبیحہ کرنے والوں کے رہائشیں الگ خنزیر کی حرمت پر کوئی شخص اعتراض نہیں کر سکتا تھا شراب نوشی شراب نوشی کی تو یہ عالم تھا کہ دردور پادشاہ خطا بخش جرم پوش قاضی کرابہ کش و مفتی پیالہ نوش یہ کیفیت تھی سنی الہی یعنی اکبر کے دور سے جو سنین ان کا اجرا فرما اجرا کیا دین اسلام کی تحقیر ان الفاظ میں کی کہ یہ تو عرب کے مفلس بدو اور رہزنوں کا دین ہے استقفراللہ اور واقعہ میراج کا مزاق اڑایا اور کہنے لگے اور مثال یہ دیتا کہ دیکھیے میں اگر ایک اپنی ٹانگ اوپر اٹھاؤں تو جب تک دوسری نیچے نہ رکھوں تو میں پہلی تو نہیں اوپر اٹھا سکتا تو ایک بھاری بھرکم وجود یہ کیسے اوپر جا سکتا ہے تو یونانی عقل کے دین کو کر دیا شکل کمر کا انکار کر دیا لیکن میرے بھائیوں اس میں ایک دوسرا کردار تھا کہ جو, جو چیز اب میں یہ صرف اس بات پر ار کر رہا تھا کہ جو علماء کا کردار تھا جس کی وجہ سے ان علماء سو اور بد کردار علماء کا کردار تھا جو جن کے سینے کے اندر خوف خدا نہیں تھی طبیعت اور مزاج کے اندر خشیت الہی نہیں تھی بلکہ دنیا کی جاہ اور طلب کا ایک مداوہ اندر موجود تھا جس کی خلوص و للہیت نہیں تھی جس کی وجہ سے ہمیں اس آزمائش سے گزرنا پڑا دوسری چیز یورپ میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اس تاریخ کے حصے کو اگر, اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وہاں ہندوؤں کے ساتھ جو اس کی رشتداری داری تھی اس کے ان ہندو رانیوں, رانیوں کے ساتھ جو اس, کے اس نے ان کو سب کو اکٹھا کرنے کے لیے جو اپنے, اپنے, اپنے, اپنے, اپنے, اپنے گھر میں لایا اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اس جو, جو تقدس والے رشتے ہیں ان کا احترام ختم ہوا اور ان کا ایفیکٹ اس طریقے سے اور اثرات اس طریقے سے ہونا شروع ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے ان فیصلوں پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی اس ان اثرات کی وجہ سے ہندوؤں کو خوش کرنے کی وجہ سے ذبح گاؤں کی ممانعت شروع ہو گئی آفتاب کا جھروکا شروع ہو گیا داڑی منڈانے کا اور باقاعدہ حکم ہوتا تھا کہ ان کے قریبی ملازمین اور محاسبین اور دربار کے خدام میں کوئی شخص داڑھی نہیں رکھ سکتا اب یہ بھی اندازہ فرما سکتے ہیں کہ سنت مستفی کا مذاق کس طریقے سے اڑایا گیا بھدرا کروانا کشکر لگوانا ہندو رانیوں سے مل کر ساری وہ ہندوؤں کی رسمیں ادا کرنا جو جن کا تعلق اسلام کے ساتھ دور کا بھی نہیں تھا پھر علمائے حکا اس اطاب میں بھی شامل ہوئے لیکن حضرات مخترم جو چیز میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں حضرت مجدد الف رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا دائرۂ تجدید کا ایک مرکزی اور سینٹرل پوائنٹ ہے جو علماء کے لیے پوائنٹ آف ڈسکشن ہے اور اس پر بحث ہوتی رہی ہے بعض نے یہ کہا کہ ہندوستان میں دوبارہ اسلام کو بازیاب کرنا یہ حضرت مجدد کی تجدیدی کارنامہ ہے بعض نے یہ کہا کہ طریقت اور شریعت طریقت پر شریعت کی بالادستی کو واضح کرنا یہ واقع تن حضرت مجد الف کا ترجیدی کارنامہ ہے بعض نے یہ کہا کہ جو مختلف فلسفیکل بلیف اور عقائد تھے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے ان نظریات اور ان افکار پر مجدد صاحب نے جو آ وہ تجدیدی کارنامہ ہے لیکن میں اگر اپنی, اپنی اس بات کو اس پر اختتام کروں کہ یہ یہاں میں تاریخ دعوت و عظیمت سے ایک اقتباس نشر کر رہا ہوں اس پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ حضرات مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسی شخصیت ہیں اور یہ شخصیات ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں کہ یہ کسی ایک گروپ یا کسی ایک فرقے یا کسی ایک مسلک کے لیے رہنما نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے رہنما ہوتی ہیں آپ فرماتے ہیں حقیقت میں اصل کارنامہ جس کے دلوں میں ان کے سارے تجدیدی کارنامے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں اور ان کی تجدید کا اصل سرچشمہ جس سے ان کی تمام انقلابی اور اصلاحی کاموں کے سرچشمے پھوٹتے ہیں اور دریا بن کر سارے عالم اسلام میں رواں دواں ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے وہ نبوت محمدی اور اس کی ابدیت اور ضرورت پر امت کا اعتماد اور اعتقاد بحال کرنے اور مستحکم کرنے کا وہ تجدیدی اور انقلابی کارنامہ ہے جو ان سے پہلے اس تفصیل وضاحت اور قوت کے ساتھ ہمارے علم میں کسی مجدد نے انجام نہیں دیے <قرح> حضرات محترم ہم،, ہم آج اس کی اس بزم کے حوالے سے الحمد یہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کے ساتھ اور فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی مجددی سلسلے کے ایک عظیم پیشوا آستانہ عالیہ نہری شریف کے سجدہ نشین کو وقت کی نبز پر ہاتھ رکھ کے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے حضرت مجدد کے فیضان کو آج نور ٹی وی کے ذریعے اسی یورپ سے کہ جو بہت دور ہے ہندوستان سے لیکن ہوا کے دوش پر پوری دنیا اور ملت اسلامیہ کو حضرت مجدت کے فیضان سے فیضیاب کر رہی ہے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں نقیب عشق مصطفیٰ اور یقیناً یہ نقیب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے ہر عمل ہر کام اور ہر کردار اور ہر فیل سے ہر عمل سے اشارہ کنا سراہتا ہر اعتبار سے ہمیشہ سوئے قطار میں کشم نارا ناکائے بے زمام را و یہ امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جانا چاہتے ہیں تہائی خوبصورت انداز میں علامہ صاحبزادہ غلام جیلانی نقش بندی اعدامت پر اقاتم العالیہ نے حضرت مجدد کی تعلیمات کا اہل یورپ کے لیے کیا پیغام تھا اس پر گفتگو کی ناظرین حضور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارکا و سلامہ کا ارشاد گرامی ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو سلا ہوگا وہ بیرا روی کا شکار مخلوق کو بیرا روی کی راہ پر چلنے والی مخلوق کو وہ اپنی تعلیمات سے اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اور اپنی گفتار سے ایک جگہ جمع کر کے خالق حقیقی کے ساتھ ملائے گا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل پر انہیں پہنچائے گا اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے اس محبوب اور مقرب امتی کی برکت سے میرے بے شمار امتیوں کی شفاعت ہوگی تو اللہ پاک نے ہر دور کے لیے کسی نہ کسی اہل حق کو اور کسی نہ کسی اپنے محبوب بندے کو پیدا فرمایا ہے جو اللہ کے دین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مخلوق خدا کے سینوں تک اور روحوں اور قلب نظر تک پہنچاتے ہیں ابھی ہمارے سامنے اس وقت ممتاز عالم دین مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انصر القادری ایک ایسا نام کہ نور ٹی وی کے ذریعے آپ ان کے افکار اور بیانات کو سنتے ہیں اللہ پاک نے علم و عرفان کی دولت سے نوازا ہے اور آپ کا موضوع ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تاریخ کے آئینے میں کائنات میں کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کو تاریخ یاد کرتی ہے اور کچھ ایسی بھی ہیں کہ جن کی زندگی کے ایک ایک باب کو تاریخ نے محفوظ کیا ہے اور حضرت مجدد الفانی رحمت اللہ علیہ کا شمار بھی کائنات کے ان شخصیات میں ہوتا ہے کہ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ان کی کتاب زندگی کا ایک ایک باب انسانیت کے لیے مثال راہ ہے میں ملتمس ہوں جناب علامہ مفتی محمد انصر القادری دامت پرکاتم العالیہ کی خدمت عالیہ میں کہ حضرت مجد الفسانی تاریخ کے آئینے میں اس موضوع پر گفتگو کریں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ تاریخ نے دنیا اسلام کے اس بتل جلیل کو کیسے محفوظ کیا الحمد للہ اعلی منزلتل منی نہ بے کریم خطاب و رفا درجتل عالمی کتابی و قصل مستمبتی منہم صبابیسلام وبی والسلام علی و اصحابی والسلام علا فت و احبابی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ان الله لا خوف الم و لاہم یا منو و قانو یتقون لہم البشرا فی الحیا لا فی الآخر الله صدیم تسلیماسلام علیک یا تسلیما. رسول اللہ و عبیب اللہ عل رب محمدی علیح محمد و محمدین سل وسلم سلاتم و سلامن علحیا رسول اللہ اللہ رب العزت کی حمد ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پانا میں ہزاروں لجاجتوں اور لا تعداد نیازمندیوں کا نظرانہیں عقیدت پیش کر لینے کے بعد آج کی اس پروقار تقریب کے سرپرست آلہ آفتاب طریقت محتاب شریعت شیخ العالم حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب دامت برکات العالیہ بل آج کی اس پروقار تقریب کے صدر ذیوقار آفتاب و محتاب شریعت سید السادات شیخ المشائق حضرت صاحبزادہ پیر سید کبیر علی شاہ صاحب گیلانی مجددی نقشبندی دامت برکاتحم العالیہ ملکتسیا زیب سجادہ آستان علیہ چورا شریف انتہائی عزت و احترام کے لائق و علماء آہل سنت و معزز و محترم حاضرین و ناظرین مجھ سے پہلے آج کے موضوع پر آپ علمائے اسلام کے مقتدر علماء ربانیین سے ان کے ملفوظات عالیہ سماج فرما چکے آج کی اس پر وقار تقریب میں سب سے پہلے میں یاد کرنا چاہوں گا نو ٹی وی کئی اعتبار سے مبارکباد کا مستحق ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلامک میڈیا میں اس کا کردار انفرادی اور جدا گانا ہے اسلاف اسلام کے حوالے سے اور بزرگان دین کے ایام کے انعقاد کے حوالے سے نور ٹی وی کی کوشش اور کاوش لائے کے صد تحسین انہیں ایام میں دو ماہ کے مختصر سے عرصے میں متعدد تقریبات کا انعقاد اس اسٹیج پر کیا گیا سب سے پہلے محرم الحرام کے ابتدائی ایام میں مرید و مراد رسول طالب و مطلوب رسول شوکت اسلام حضرت عمر بن خطاب ردی اللہ تعالی انہوں کی شخصی زندگی کے حوالے سے یہاں پر تقریب کا انعقاد ہوا اس کے بعد محرم الحرام ہی کے حوالے سے اہل بیت اتہار اور نواز رسول جگر گوشۂ بطول شہزادہ گلگوں کبا راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسین ردی اللہ تعالی انہوں کے فضائل و مناقب اور ان کی جرت و بہادری کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد ہوا اس کے بعد ابھی اسی مبارک اور مقدس مہینے سفر المظفر میں امام اہل سنت مجد دین و ملت سراج الامت چراغ مارفت پروان شم رسالت اشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کو نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان تقریبات کا انعقاد ہوا اور آج اس ہستی کے ذکر کا انعقاد ہے جو شریک زمرے لا یحزون ہی نہیں ہے بلکہ ان کے ماتھے کا جھومر ہے لا علی علیہم بلا ہم یحزنون کی عملی تصویر بننے والوں کے قافلے کا سالار آزم ہے اور کلیمت الحق کے ان سلطان الجابر جہاد کے نظریے کو اپنا کر اپنے پیچھے آنے والوں کا انتظار کیے بغیر باتل سے ٹکرانے نے والا حالات کے دھارے پر نہ بہنے والا اور حالات کے سازگار ہونے کا قتی انتظار نہ کرنے والا اٹھے ہوئے سروں کو جکانے والا باطل کے جگر میں اپنے نشتر سے شگاف ڈالنے والا اور چڑھتے ہوئے دریاؤں کے سامنے بند باندھنے والا تم دو تیز ہواؤں کے سامنے اپنا سینا تان کے کھڑا ہونے والا وہ کون ہے سر یزدانی رمز حقانی آیت من آیات قرآنی اور عالم اسرار مقتآت قرآنی امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی صدیقی حنفی ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ وردی اللہ تعالی عنہ جن کا نام نامی اس میں گرامی ان کے والد محترم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں تجویز کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا اس میں گرامی احمد ہے جو بذات خود اس میں تفصیل کا سیگا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس کو سیرت حلبیا میں امام علی بن برحان الدین حلبی نے متعدد راویوں کی مرویات سے نقل کیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ محمدن محمد لی و تبرکن بے اسمی کان ہوا و فی الجنہ یوم القیامت بغیر حساب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا معنی یہ مفہوم یہ ہے کہ جس کو میرا رب اولاد عطا کرے اگر وہ اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر محمد یا احمد رکھے میری محبت کی وجہ سے میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے اس کا سلا میرا رب قیامت کے دن یہ دے گا کہ وہ بچہ اور اس کے والدین بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں اور یہ ہستی جس کے گھر میں پیدا ہوئی ان کا اس میں گرامی عبد الاحد بن زین العابدین نام دیکھیے نام عبد العد والد کا نام زین العابدین والد کا نام عبد والد, والد کا نام محمد, نام محمد اور چند واسطوں <دوم> کے بعد پھر کس کی نسل ہے عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابول فتح بن اسحاق بن ابراہیم بن ناصر بن عبداللہ اللہ بن عمر بن خطاب سب اف بلند سے کہیے سبحان اللہ اور یہ جو ناصر ہے حضرت عبد بن عمر کا لخت جگر میں ان کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں ارض کرنا چاہوں گا کہ تاریخ کے آئینے میں یہ حیثیت کیا ہے یہ ناصر وہ ہے جن کی ماں کا نام فاطمہ ہے اور فاطمہ کون ہے جس کے باپ کا نام امام حسن مجتبہ ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے سستی یہ ناصر حضرت علی المرتض شیر خدا ردی اللہ تعالی عنہ کا نواسا ہے اور حضرت فاروق آزم کا پوتا ہے اس کا والد عبداللہ اللہ بن عمر وہ ہے جو جنگ بدر کے مجاہدوں میں شریک ہونے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں خود آیا تھا آک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بازو میں قصبل بل نہ پا کر ان کا شباب ابھی شروع نہیں ہوا تھا اس کو دیکھ کر آکا ایک فرمایا تو واپس لوٹ جا تو اسی طرح محسوس کر جیسے بدر کے مجاہدین میں شمار ہو گیا عبد اللہ بن عبداللہ اللہ کس کا بیٹا ہے عمر بن خطہ جس کے بارے میں ابھی آپ تذکرہ سماعت کر رہے تھے وہ ہستی جس کے بارے میں آکا ایک نین صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرمائے اللہ عز عمر ابن الخطاب خاصا رب الجلال خود اعلان کرتے ولی اللہ عزت رسول ہی عزت اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے اہل ایمان کے لیے آقا ایک ایک فرماتے ہیں عزت تو اسلام دیتا ہے سب کو لیکن عمر بن خطاب ایسا ہے جو اسلام کو عزت دینے والا ہے اللہ عمد اسلام عمر ابن الخطاب مولا ہر کوئی اسلام سے عزت پائے تیرے محمد کا اسلام جس سے عزت پاتا ہے وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے اتا کر یہ ہے وہ نسل جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا لبادی عمر میں آخری نبی ہوں پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اگر میرے بعد نبوت کا سفر جاری رہتا ہونے والا نبی عمر کے سوا کوئی اور نہ ہوتا اس سے پتا چلتا نصب بھی بلند ہے اور حسب کا جو رشتہ ہے طریقت کے سولہ سلسلوں کے اندر یہ مرشد معذون ہیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ دس سلسلے نہیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی باوجود اس کے مجددیت کے درجے پہ فائدہ مسائل کلامیہ کے اندر امام اہل سنت امام ابو منصور ماتوری کے پیروکار ہے اور مسائل فتوا میں امام اہل سنت امام امام امام نے اہل سنت امام العیما سراج الما امام آزم ابو حنیفہ نومان بن ثابت کو اپنے سینے کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں اپنا اپنا رحبر و رہنما سمجھتے ہیں اور ہر میدان کے اندر انہی کے فتوے کو فالو کرتے ہیں دان گرامی قدر اندر سولہ سلاسل کے اندر جس کو مرشد معذون بنایا گیا جس کو خلافت کا ازم دیا گیا اور سلسلہ نقش بندیا میں چند واسطوں کے بعد سلطان السلاطین آفتاب نقش بندیاں اور شہن شاہ نقش بند حضرت بہاؤدین نقش بند بخارا رحمت اللہ علیہ سے براہ راست ویسی سلسلے میں بھی فیض دستیاب ہوا ہے اور آفتاب نقش بندہ حضرت بہاؤدین نقش بند بخارا نے براہ راست ان کی تربیت بھی فرمائی جس ہستی کے دست حق پرست پر بیت کی ہے باوجود اس کے کہ متعدد سلسلوں کے اندر اس سے پہلے نوازے جا چکے اور خاص طور پر میں نے روزت القیومیہ کے اندر دیکھا ہے کہ سلسلہ چشتی میں اپنے والد محترم کے واسطے سے حضرت ہی کے ہاتھ پر بھی آپ کا سلسلہ ہے اور حضرت کلیری کا بھی فیض آپ کے ہاں چلتا ہے اس سے پتا چلتا ہے یہ بات بڑی توجہ طلب ہے جو بات آغاز سے لے کر اب تک ہوتی آ رہی تھی اس پر ایک بات یہ ناچیز بھی عرض کرنا چاہتا ہے پتا چلتا ہے کہ نام تو جدا جدا ہیں لیکن حقیقت سب کی ایک ہے منشور سب کا ایک ہے دستور سب کا ایک ہے ندریا سب کا ایک ہے نسم الین سب کا ایک, ہے ایک ہی ہے گنبد خضرہ کا مکی جس کی طرف یہ ساری ہستیاں بڑھتی جا رہی ہے چاہے سلسلہ قادریہ ہو چاہے نقش بندیا ہو چاہے سوربردیا ہو چاہے ششتیہ ہو ہر کوئی جاتا ہے تو گنبد خطرہ کے مکی کے دروازے پر آ ہے حضرت مجد الفیسانی رضی اللہ تعالی نے سلسلوں کے اندر مرشد معذور ہونے سے بتا دیا نقش مندی ہو قادری ہو سور ہو چشتی ہو سب ایک نام جدا جدا ہے راستہ سب کا ایک مدا سب کا ایک ہے مندل سب کی ایک گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا حضرت بہادی نقش بندے بخارا ردی اللہ تعالیٰ عنہ نے برائے راست بھی ان کی تربیت فرمائی اور خصوصی طور پر جس ہستی کے دستے حق پرست پر بیت ہوئے وہ, وہ ہستی ہے جن کے ہاتھ میں بیعت ہونے سے پہلے ہی رب ان کو خواب دکھاتا ہے اور دیکھتے کیا ہے کہ وہ سردمین ہندوستان کے اندر ایک تو ہے وہ اس طوطی کے منہ میں اپنا لو آب ڈالتے ہیں اور جواب میں وہ تو کیا کرتا ہے وہ جواب میں ان کے منہ کے اندر شکر ڈالتا یہ بات خاموشی سے سبحان اللہ کہنے والی تو تھی نہیں اب دیکھیے تو صحیح ہے ہمیشہ پیر دیتا ہے مرید کو لیکن یہ مرید جو ہونے والا ہے یہ اپنے پیر کو ایسا فائد اٹھا رہا ہے کہ شکر میں تبدیل ہوتا جائے حضرت حضرت خواجہ باقی بلّہ جو آکۂ کون کے عشق میں فانی بھی ہیں باقی بھی ہیں جن کا مرتبہ دنیا کے اندر ایسا ہے جو جدا حیثیت رکھتا ہے اور ایک واسطے کے بعد ہی حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ پھر حضرت خواجہ امکنگی اور اس کے بعد حضرت خواجہ محمد زاہد اور اس کے بعد پھر عبید اللہ حرار اس کے بعد پھر یعقوب چرخی اس کے بعد پھر حضرت علاؤ الدین اس کے بعد ہے وہ ہستی جو نقش بندیوں کا آفتاب ہے جس نے زمانے کا رخ موڑ کے اپنا نام شامل کر دیا ہے اور آفتاب نقش بندا شہن شاہ نقش بند بخارا اور جن کی طاقت کا اور قوت کا حال یہ ہے کہ جو بندہ سامنے آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کہہ ہیں تو اللہ ہی نقش ہو جاتا ہے سینوں میں برتن آ جائیں ان پہ بھی نقش ہوتا ہے آفتاب نقش بندیاں حضرت بہادی نقش بند بخارا کبھی حضرت میرے کلال حضرت بابا سماسی اور ادی گرامی قدر, قدر یہ سلسلہ چلتا رہے ابھی چند واسطے بھی نہ گزرے کبھی حضرت عارف راغری کبھی حضرت خواجہ خالق غجدوانی کبھی یوسف ہمدانوی کبھی بو علی فارمدی آر مدی آر مدی. اور کبھی اپنے کرتے اتار کر دینے والا ہندوستان کی فتح کی خوشخبری سنانے والا حضرت خواجہ حسن خرقانی کبھی سلطان السلاطین سلطان اللہ امام الصدیقین حجت اللہ حجت العارفین حضرت سلطان با ید مستانی اور پھر کس کے ہاتھ پر بیت ہوتی ہے جو علی شیر خدا کا لاڈلہ ہے جو نواز رسول کا لاڈلا ہے حضرت امام جعفر صادق اور امام جعفر صادق اس کے ہاتھ پر حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر اور قاسم بن محمد بن نبی بکر حضرت سلیمان فارسی اور سلیمان فارسی کس کے ہاتھ پر ہیں پروانۂ چراغ مصطفی بھی یار خارے یار مزار مصطفی مزاج شناسا نبوت منبع جود و سخا مرکز مہر و وفا پیک کرے صدیق کو صفا محور تسلیم و رضا حضرت ابوبکر صدیق اللہ اللہ ہستی کون سی ہے جس کے بارے میں آقا خود فرمائیں والذی نفسی محمد لذی نفس محمدن بيدہی لو وزن ایمان ابی بکر ما ایمان اہل لرد لرجھا بهم ذات رب جلال کی عزت کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے اگر میری امت کے سارے افراد کا ایمان ترادو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور میرے یار غار ابو بکر کے ایمان کو ترادو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر اس کا وزن کیا جائے خدا کی قسم ابو بکر کے ایمان کا پلہ پھر بھی باری رہے جس کے بارے میں آکے کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں ما من ماتالا تشمس اللہ صدیق اللہ خدا کا فرمائے اس دھرتی پر آسمان کے نیچے آج تک کسی ہستی پر نہ سورج طلوع ہوا ہے کسی شخص پر نہ سورج غروب ہوا ہے کسی پر نہ صبح کا سویرا آ جائے کسی پر نہ شام کا دھندلکا پھیلائے کوئی بندہ ایسا نہیں جو اس دھرتی پر نبیوں کے بعد ابو بکر سے افسل ہو جائے اور اعلی ہو جائے ایک مرتبہ سبحان اللہ بلند آباز سے دیتے تو بات بڑی اچھی ہے گرامی قدر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی والا صفات حسب ہاں کا رشتہ جہاں سے ہے نصب کا رشتہ جہاں سے ہے ایک ادیس میرے دن میں کندل امال ام سے اب کی خدمت عالیہ میں ارد کروں حضرت ابو حرارا راوی سرکار دو جہان فرما ابو بکر و مارو دونوں کو اکٹھا رکھا ہے حر حضرت عب حرس حضرت جب حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا تھا کہتے میں نے دیکھا ایک بندے نے میرے کندھے پہ اپنی ٹھوڑی رکھی تھی اور کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ تو اپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ ہی مل جائے گا کہ ساتھ کہتے تھے میں نے دیکھا تھا سرکار اکثر فرماتے تھے ابو بکرے نے باؤ مارو آنا بابو بکرن با کہتے کا فرمان سناتے تھے کہ میں اور ابو بکر عمر نے کیا میں اور ابو بکر عمر تھے کہتے جب وہ ایسی باتیں کر نا میں نے پلٹ کے دیکھا کہ یہ دیکھوں ہستی کون سی ہے کہتے میں نے دیکھا پلٹ کے تو وہ جو ہستی میری کندھے پہ ٹھوڑی رکھ کے یہ کلام فرما رہی تھی اور کوئی اور نہیں تھا حسن و حسین کا بابا آآ فاطمہ آآ کے سر کا تاج تاج دار التا مرادک القفا سخاوت کا سمندر آآ آآ حضرت علی المرتعا شیر خدا تھے عدیدان گرامی قدر میں جو بات کر کرنا ہوں حضرت ابو حرارا کہتے سرکار نے فرمایا ابو بکرن و عمرو خیر الہرم امن الآخرینا من سماوا و خیر من من الا النبیین والمرسلین آ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ابو بکر و عمر کا حال یہ ہے یہ پہلوں سے بھی افضل ہیں بعد والوں سے بھی افضل ہے یہ فرمان اس عجز کا نہیں ہے آمینا کے لال کا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے پھر کسی اور کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے یہ سرکار نے خود فرمایا ابو عمر پہلوں سے بھی افضل ابو بعد والوں سے بھی افضل اب بات کیا ہونے لگی ہے فرما ابو آسمان والوں سے بھی افضل ابو بکر زمین والوں سے بھی افضل ساتھ فرما دیا مگر نبیوں اور رسولوں کے بعد ان کا مرتبہ ہے ہم نے پوچھا مولا سے آپ بھی کچھ بتا دے آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو میں بھی بتاتا ہوں فرما دے بلاہ خیر و ال ابو بکر اللہ, اللہ کی قسم اس امت محمدیہ میں ہے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے دوسرا نمبر عمر بن خطاب کا ہے اس موقع پر میں ایک حدیث جامع ترمدی سے بھی آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسا بن سورت بن موسا بن دہاق ترمدی شافی سننی یہ امام ابو حدیثیں پڑھو نا یہ جگر پڑ دیتی ہیں اس کی حدیثیں سینے میں اس کے مستعفی دیتی ہیں حضرت امام ابو حدیث نقل کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکرو سیدا کہنا سیدا اللہ سرکار دو جو ہاں نے فرمایا ابو بکر عمر جنت کے جتنے ڈھیر عمر لوگ ہیں ان کے سردار ہیں پہلوں کے بھی سردار ہیں بعد والوں کے بھی سردار ہیں مگر نبیوں اور رسولوں کے بعد ادی دان قدرہ وقت کا ذریعہ نہ جو بات اد کر رہا ہوں یہ وہ ہستیاں جہاں سے فیض ملا ہے ہمارے مجد الفسانی کو ایک طرف سے ابو بکر کی در دریا کا فیض آتا ہے دوسری طرف سے عمر بن خطاب کا فیض آتا ہے پر حضرت عمر بن خطاب کے کس بیٹے سے جس کا نام ہے عبداللہ وہ ہستی ہے آج بھی کوئی محدث آج بھی کوئی حدیث دان آج بھی کوئی فقیر حضرت عبداللہ بن عمر کی تعلیمات سے جو ہے وہ بالاتر نہیں ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے جو کا ہمارے ہاں دستیاب کیا اہل اسلام کو اور پھر اپنے باپ کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے جو ہے نا حضرات اپنے باپ کی نظر میں حضرت عبداللہ بن عمر کا مرتبہ کیا ہے مرتبہ یہ ہے کہ چھ بندوں کی کمیٹی بناتے جاتے وقت یہ چھ ہستیاں عبد بن بینوف ہیں حضرت عثمان غنی ہیں مولا علی شیر خدا ہیں یہ چھ ہیں ہستیاں یہ چھ ہستیاں تو ہیں ہی اب ان کی خدمت پر جس کو معمور کرتا ہوں میرا بیٹا عبد اللہ اب نے غور نہیں فرمایا اس پر اس کا لگتے جگہ ہے ناصر ناصر وہ ہے جو حضرت امام حسن مشتبہ کا داماد ہے روزت القومیاں بری پڑی ہے بازار کے اندر دستیاب ہے چھپی نہیں حضرت امام حسن کا نوازا ہے نا اب دونوں سے حضرت حضرت مجدد الفسانی کو نبادہ گیا حضرت علی کے فیص سے بھی حضرت عمر کے فیص سے بھی ابو بکران گرامی قدر یہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نو ابھی حدیث صاحب سن رہے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جس کو امام ابو داود نے اپنی سنن نبی دعود کے اندر نقل فرمایا اور آج تک زمانہ اس کی تلاوت کرتا جا رہا ہے اِنَّ راسے علا علا راسے من من آقا ایک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر رب تو ہر زمانے میں مہربان رہا ہے اب میری امت کا حال یہ ہے کہ ہر صدی کے سرے پر کوئی ایسی بیجتا رہے گا جو دن کی تجدید کرتی رہے گی دین کے معاملات کی تعدید کرتی رہے گی ادی گرامی قدر اس کی روشنی میں آج تک ہر صدی کے اندر مجدد اترتے رہے لیکن میں آپ کی حدمت عالیہ میں روزت القومیہ سے ایک روایت ایسی بھی نقل کرنا چاہتا ہوں جس کو انہوں نے جامع درر سے نقل کیا ہے اور فرماتے کیا ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کال رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و مبوس مبوز فرمائے گا کب اللہ را سے آشارہ نور ان عظیم بین السلطانین الجابرین بے سلطان جنتا بے شفات آکا کون صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما روزت القیومیہ میں سرکار نے فرمایا اب ہر صدی کے سرے پر تو آئے گا ہی لیکن ایک ایسا بھی آئے گا جو گیارہویں گیارہویں صدی کے سرے پر نازل ہونے والا مبوس ہونے والا ہے اور اس کا حال کیا ہے وہ جو آئے گا فاس فرمایا اسم ہو اسمی یہ بات خاموشی سے نقش بندی ہو مجدت الفسانی کی محبت کے دعوے دار ہو اب خاموشی آپ کو زیبہ نہیں دیتی ہے حیدرآباد آپ ایک کون نے فرمایا ہوا نور و عظیم وہ نور عظیم ہے جس کو مصطفیٰ نور عظیم کہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ ہندزہ پھوںکوں سے یہ جراغ بجایا نہ جائے گا اس کو آقا نے فرمایا نور عظیم اور ساتھ فرمایا اسمہو اسمی اس کا نام بھی میرے نام پہ رکھا جائے گا یہ ہے احمد یہ ہے شیخ احمد فاروقی سرہندی عزیزان گرامی قدر ساتھ سرکار نے فرمایا بین السلطانین الجابرین جابر بادشاہوں کے درمیان میں آئے گا اور کرے گا کیا؟ فرما جد خلال جنت اب آقا ہی آنین خود فرماتے ہیں میری امت کا بہت بڑا طبقہ اس کی شفاعت سے جنت کا حقدار کرا دیا جائے گا ادی گرامی قدر میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں گیارہویں صدی کا سرا دیکھو گیارہویں صدی کا وہ وقت دیکھو اور دو جاب بادشاہوں کے حکمرانی دیکھو اور درمیان میں آنے والا اس پہ پورا نوریم بننے والا کے نام, پہ نام رکھا جانے والا سوائے مجدد کے اور کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے اور موقع پر اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجد الفسانی گیارہویں صدی کے مجدد کا الگ تذکرہ کیا ہے میرے اور پھر اس موقع پر میں ایک اور حدیث خدمت میں پیش کروں گا ابھی بکردیدان گرامی قدر معذ محترم حضرات میں جو بات ارج کر رہا تھا ایک حدیث حضرت جلال التی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب جمول جمامے میں نقل کی ہے اور یہ حدیث جو ہے یہ طبقات کوبرا میں بھی ہے یہ حدیث کندل و مال میں بھی ہے یہ حدیث صحابہ فی تمیز صحابہ میں بھی ہے گرامی قدر میں جو بات ارد کر رہا ہوں سرکار نے فرمایا فی امتی راجولن راجولن یو کالہ سلا میری امت کے اندر ایک شخص جلوہ گر ہوگا جس کو سلا کے نام سے بلایا جائے گا جس کو سلا کے نام سے پکارا جائے گا جا اور میں ید خل الجنت شفات اور اس کی شفات سے میری امت کا بے شمار طبقہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اب زمانہ تلاش کرتا رہا کہ یہ سلا کون ہے رات اس وقت کھلا جب حضرت مجدد الفیسانی نے خود رب جلال کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ارد کیا درد و سوز میں ڈوبی ہوئی آواز تک جا رہی ہے حضرت مجدد الفیسانی خود کہتے ہیں الحمد اللہ للہ جعلنی جالانی بہ رہی اللہ تبارک وطالعہ کی حمد ہے اللہ تبارک وطالعہ کی تعریف ہے جس نے مجھے سلا بنایا ہے اور بین البحرین دو سمندروں کو ملانے والا بنا دیا ہے ادیضان گرامی قدر اب سمندروں کی تعبیر کس کے ذابطے سے ہو سکتی ہے کس کے زابیت سے سبحان اللہ مرحبا اب ہر شخص کی آواز آ رہی ہے دیدان گرامی قدر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجدد کا ہر چاہنے والا ہی ایسا ہے جو کرام یہ کر رہے ایسا سے مراد یہ نہیں کہ وہ ہے یعنی ان کی محبت کے اندر وہ مکمل طور پہ سرشار ہے حضرت مجدد الفسانی نے دو سمندروں کو ملایا کون سے ابھی تذکرہ ہو رہا تھا طریقت کا سمندر ہے شریعت کا سمندر ہے ادیدان گرامی قدر جس طرح سفیا خام نے کو بگاڑا جس طرح اولما سو نے یہ شریعت کا مذاق اڑایا بات توجہ طلب ہے صرف صوفیہ کا قصور نہیں تھا صرف علماء کا قصور نہیں تھا یہ صوفیہ خام کا معاملہ تھا یہ علماء سو کا قصور تھا کہ اس کے اندر رب ذل جلال نے صوفیہ کا امام جلبہ کر دیا علماء کی عزت کا محاصل جلبہ کر دیا اے حسین ابن علی کے راستے پہ چلنے والا کہاریوں غفاریوں قدوسیوں جباروت کے اناصر کا مرکہ اقبال کا شاہین اٹھا اور اس نے بتایا کہ نہ طریقت جدا ہے نہ شریعت جدا ہے ارے طریقت شریعت ہے شریعت طریقت ہے. یہ دو سمندر ہیں ملائے گئے اور پھر آنے گرامی قدر جو علماء صوفیہ الگ الگ چلتے تھے ان کو ملانے والی بھی مجدد الفیسانی کی ذات گرامی اور پھر میں آپ کی خدمت عالیہ میں یس کروں کہ اس زمانے کے اندر امام ربانی مجدد الفیسانی نے جن بدی کے پانچ چشموں کی نشاندہی فرمائی آج بھی آج بھی اگر اس کو اپنا لیا جائے آج بھی اس نشاندہی پر اعتماد کر کے اگر اسلام کے اندر اٹھنے والے باطل اور تاغتی نظریات کو بندہ ختم کرنا چاہیں تو وہ بدی کے پانچ چشمے جس کی نشاندہی حضرت مجد الفیسانی نے فرمائی ہے آج بھی ہمارے یہ مشلے را ہیں اور قیامت تک اسی طرح ہمارے یہ مشلے را رہے وہ بدی کے پانچ چشمے کیا ہیں حضرت مجد الفیسانی نے فرمایا سب سے پہلے ارکان حکومت دوسرا طبقہ سوفیا خام پتا چلتا یہ صوفیاء خام کی بھی مذمت ہونی چاہیے یہ صوفیاء خام جنہوں نے آج کل بڑے بڑے مشائق اور پیران الزام کا روب دار کر ہمارے مذہب کو لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے ان کی بھی ان کی بھی بےخونی کرنی چاہیے اور وہ نظریہ دینا چاہیے جو مجدد الفیسانی کا ہے وہ نظریہ دینا چاہیے جو عبد ال جیلانی کا ہے وہ نظریہ دینا چاہیے جو داتا علی ہجمیری کا ہے عدیدانِ گرامی قدر پہلے ارکانِ حکومت دوسرے صوفیہِ خام تیسرے علماءِ سور اور چوتھے کون سے ہیں اس زمانے کے اندر بھی اس کی بڑی ضرورت ہے مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات شریف اس کے شاہد ہے اور مکتوبات شریف کون سا کلام ہے جس کے بارے میں آپ خود کہتے ہیں جب میں لکھتا ہوں نا تو پھر آسمانوں سے فرشتے اتر کر میری حفاظت کرتے ہیں کوئی ایسا دکھاؤ تو سہی کوئی لاؤ تو صحیح مجدد الفسانی کے مقابلے میں ادی دان گرامی قدر ہمارے تو امام ہیں ہمارے تو رہبر و رہنما ہیں اور اہل سنت کا ہر بچہ ان کو رہبر و رہنما سمجھتا ہے یہاں تک کہ خود مجدد الفیسانی کے بارے میں امام اہل سنت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ کے نظریات بھی روز روشن کی طرح ادی دان گرامی قدر میں جو بات چوتھی جو بات آپ نے فرمائی فرمایا کہ یہ صحابۂ کرام کے دشمنوں کی بھی بےکونی ہونی چاہیے یہ دشمنانے صحابہ بدی کا چشمہ ہے Yeah, کے مکتوبہ شریف اٹھا کے دیکھے جائیں اور ساتھ فرمائے پانچواں درج پانچواں جو اس کا بدی کا چشمہ ہے وہ یہ ہے کہ جعلی قسم کے دانشور لوگ جالی قسم کے دانشور لو اب لوگ اب لوگوں کو بٹھا کے پوچھا جاتا ہے اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہو جس بچارے کو خود وضو کے مسئلے نہیں آتے جو بےچارا اپنی تہارت سے بھی نا واقف ہے اسے بٹا کے پوچھتے بتا بھئی اسلام کے بارے میں تیرا نظریہ کیا ہے یہ پانچ بدی کے سر چشمے جس کی نشاندی حضرت مجدد صاحب نے فرمائی ہے اگر آج بھی اس کی بے نہیں کر دی جائے خدا کی قسم ہر سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے اس کے اندر عشق کے کی لہر دکھائی دینے لگا اب میں بات کو بڑا تفصیل لمبا نہیں کر سکتا کہ بکت میں زیادہ لے کے دو کرنا چاہتا ہوں ادیدان گرامی قدر جب آپ نے فرمایا کہ میں سلاؤں اور جب آپ کے با... نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گیارہویں صدی کے آخر میں آئے گا اب سوال یہ ہے کسی نے مانا بھی ہے یا نہیں مانا میں ہاں ہاں ہاں ہاں آپ کو بتاؤں جو پنجابیوں ہاں کے سر کا جمر ہے جو, جو ہاں ہاں آفتاب پنجاب ہے جو آفتاب علم و حکمت ہے جو جام معقول و منقول ہے جس کے سامنے بڑے بڑے علم والوں کی گردنیں جکتی ہیں آفتاب پنجاب ملا ابد نے سیل لگا کے کہا مجھے سبحان اللہ کہہ دو نا یہ بات بڑی ہے جو کر رہا ہوں یہ جامع منقول ہے کبھی اس کی دیکھو نا یہ خیالی کا حاشیہ نے معقول ہے پوچھو نا ان سے کبھی یہ ملا عبد الحکیم سیال کا حال کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے بڑی بڑی کٹھی گردنیں جھکتی ہیں اس کے سامنے اور لوگوں کے بارے میں میں نے سنا کہتے ہیں انہوں نے سا بھی بدل دیا کہتے ہیں یہ ملا عبد الحکیم سیال کا کلام ہے یہ بغیر سمجھ کے نہیں پڑا جاتا <sniff toippers> اور رکھ لو یہ ابد عبدالحکیم سال کوٹی ہے مجدد الفسانی پھر کون کہتا ہے یہ نقش بندیوں کا بہت بڑا نقش بندیوں کے لیے روشنی کا مینار اور ان کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مفسرین کرام کے اندر زیادہ مفسر جو دی ہے نا اہل سنت میں نقش بندیوں نے دی وقت اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مگر نے کہا مجد الفسانی اور شاہ غلام علی دیلوی جو بزاتے خود تیری صدی کا مجدد ہے انہوں نے کہا تھا مجدد الفیسانی اور پھر میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ بات بیعت کروں آپ کے مریدوں کی صف میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا دکھائی دیتا ہے اور شاہ ولی اللہ محدث دیلوی نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا فرماتے ہیں لا يحبهو الا مومن تقیون ولا يبغدهو الا فاجر شقیون شاہلی اللہ مجدد مجدانی سے محبت سوائے مومن پر گار کے کوئی کر ہی نہیں سکتی یہ کلام الامام امام الکلام اب تو اللہ لگے دو نا بات بڑی کر رہا ہوں میں کلام الامام میں امام الکلام کلام المالک مالک مالے مالک الکلام اماموں کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے مجدد الفسانی کو ماننے والوں کی سف میں علامہ محمود علوسی حنفی بغدادی سلطان المفسرین صاحب تفسیر روح المعانی بھی کھڑا دکھائی دیتا ہے شاہ ابدل عزیز محدت تلوی بھی, بھی کھڑے ہیں یہ ہندوستان کے اس روشنی کے منار سے تو پوچھو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہتے ہیں مجدد الفسانی سے سوائے مومن پرہیزگار کے کوئی محبت کا نہیں سکتا ولا یبغدو ھو الا الا یبغدو ھو الا فاجر شقی حضرت مجدد الفسانی کا بغض مومن کے سینے میں نہیں آ سکتا جس کے سینے میں آئے گا وہ شقی ہوگا بدبخت ہوگا وہ فاجر ہوگا سبحان اللہ اللہ تعالی مل کی توفیق سے مال فرمایا دوران گفتگو میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو معافی کا طلبگار ہوں باخر دعویہ ان ال الحمدللہ رب العالمین نے سماعت فرمایا لاما مفتی اہل سنت مفتی محمد انصر القادری دامت برکاتهم العالیہ نے ہمارے سامنے پیش کیا کہ حضرت مجدد الفسانی تاریخ کے آئینے میں بنتے ہیں ایک در ایک کی بات